تکوینی تکوینی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو جن کا فیصلہ اللہ نے انسانوں کے سرد کیا ہو کچھ اخلاقی ذمہ داریاں بتائی ہوئی ہیں کچھ ان کو احکام قوانین بتائے ہوئی ہیں کچھ فیصلے ہیں جو اللہ تعالی اپنی مرضی سے اور اپنی ثوابدی پر کرتا ہے تکوینی وہ ہیں جو جن میں جن میں فیصلہ ہمارے آپ کے سپرد نہیں ہے اللہ تعالی خود کرتا ہے اور اس کے اپنے حکمتیں اور اس کے مسالے جی آپ جی سوال بس سوال تو دو چھوٹے سوال تھے ایک تو اس سے پہلے بڑی عجیب سی بات تھا انہوں نے کروایا کہ قرآن و حدیث جو ہے وہ کوئی ہمیں خاص طریقہ کار جو ہے وہ جنگت میں واپس جانے کا اسٹریٹجی کرتے یہ بتانے سے قاصر ہے تو کامن سینس اس بات کو تسلیم نہیں کرتی جو پیغمبر ہمیں ٹائلٹ میں جانے کے طریقے تو بڑی تفصیل سے سمجھا رہا ہو لیکن خالی جنت میں واپس جانے کا طریقہ جو ہے وہ میں بالکل کرٹیکل طریقے سے اکیوریٹ فارم کے اندر قرآن اور حدیث اس کو بتانے سے آ ایک بات ہے اور دوسری بات جو ہے وہ اپنے عمار خان صاحب نے کہا کہ تدریج اللہ کے رسول نے کوئی تدریج نہیں کی ہے وہ تدریج تو اللہ کی طرف سے ہو رہی تھی کہ پہلے ایک حکم آ رہا ہے پھر دوسرا آ رہا ہے پھر تیسرا آ رہا ہے تو آج دین کی دعوت کا کام کرنے والا کوئی فرد خود سے کس طرح تدریج کر سکتا ہے کہ میں آپ سے کہوں گا آپ شراب نہ چھوڑیں تو فی فلاں کام کرنا شروع کر دیں فلاں کام آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس بات کی مجھے سمجھ نہیں کہ تدریج ہم کیسے کر سکتے ہیں میں اپنی قبول کرنا اس کو پورا قبول کرنا میں اپنے اپنے سوال کا جواب دیتا ہوں پہلے کروں آپ تو جواب نہیں کرنا اسی دوران یہ سب بتائیں کہ یہ جو فرق آپ کر رہے ہیں کہ آپ کا ہم لیں گے اس کو ملا آج کا نام آپ لیں گے آپ سے بھی سوال نہیں ہے کون سا سوال کا جواب سارا سوال یہ ہے کہ Okay, رسول اللہ یعنی قرآن اور سنت سے تبدیلی لانے کا کوئی خاص ماڈل آیا کوئی دے دیا گیا ہے یا نہیں اور اگر کوئی اس کے لیے دلیل فراہم کر کے اس کا استعمال کر رہا ہے تو اس کی شرح حیثیت کیا ہے میرا خیال یہ سوال ہے سوال یہ تھا کہ اگر اس پنجے کا طریقہ بتایا سکتے ہاں ہاں وہ سمجھے مطلب اگر فرض کریں یہ بھی ایک بڑی عمومی سی ایک دلیل ہے اس کو اینالائز کرنے کا ایک تو الزامی طریقہ ہے مثلاً میرا نہیں خیال کہتا کہ رسول اللہ نے مطلب کھیت میں جانے کا طریقہ علیحدہ سے بتایا تھا استنجا کا کیونکہ گاؤں کے ماحول میں وہ کھیت میں جاتے تھے تو رسول اللہ نے کھیت میں جانے کا کوئی اعلیٰ طریقہ سکھایا اور جو ماڈرن جو باتھ روم کے طریقے ہیں وہ کوئی علیحدہ سے بتائے ہوں گے تو ایسا تو نہیں ہے مطلب اس میں بھی عمومی اصول ہیں کہ آپ جب استنجا کریں تو طرح بیٹھ جائیں صفائی ہونی چاہیے تو عمومی اصول ہے اگر آپ یہ کہیں کہ اسپیسیفک میتھڈ یعنی ہر ہر یعنی سولا تو یہ تو یہ تو امپاسیبل ہے یہ تو انسائکلوپیڈیا کے اندر بھی اس طرح کی ساری انفارمیشن کبھی جمع نہیں ہو سکتی میں آپ اس کو اصولی بنیادوں پر لکھے دیں جب میں ان کو لکھے آدمی ہے میں ان کو اللہ کا ٹائل کو یوز کرنے کا یا باتھ روم کرنے کا طریقہ سمجھاتا ہوں بنیادوں پر ان کو بات پوری سمجھ جائے ٹھیک ہے جی ان کو بات پوری سمجھ میں جائے گی ہم کو جنگت سے نکال دیا گیا لیکن جنت میں واپسی کا طریقہ جو ہے وہ اسلام مغلوب ہو گیا تو اب غالب کرنے کا طریقہ کیا نہیں سمجھ نہیں جنت میں واپس جانے میں سمجھتا ہوں جو سوال آپ نے کیا ہے وہ بعض میں با بیٹھا تھا زیادہ چیزوں میں وہی سا نے کہی نہیں ہے انہوں نے یہ کہا جدوجہد کا کوئی محسوس طریقہ نہیں ہے یہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جنت میں واپس جانے کا کوئی طریقہ نہیں پرانوں حدیث ان کی حوالے سے یہ جدوجہد مطلب جدوجہد کرنے کا کوئی خاص طریقہ کار اسی طریقے سے ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی اس حوالے سے مطلب میں نے یہ کہا تھا کہ قرآن اور حدیث میں کوئی ایسا مہین طریقہ اللہ کے رسول نے نہیں کر دیا اس کا پابند کیا جس کا پابند کر دیا اور شریعت کی طرف سے اچھا ویسے اس آیت کو مکمل پڑھ دیں تو زیادہ مہربان نہ ایک سوال جو آپ نے کہا تھا کہ تاریخ میں ہمیں اس چیز کا جب بھی ہوا ہے زوال آیا قوموں کو تو یا اگر ہمیں اس چیز کا خیال رہے ہیں کہ ہم عسکریت پسند کی طرف جائیں تو ہمیں اپنے اوپوننٹ کا تحریی حیثیت اس کے اس لیول کا خیال کرنا پڑے گا آپ نے کہا تھا کہ آپ کا مقصد شاید یہی تھا جو میں نے کیا ہے کہ وہ کس کس لیول پہ ہے دنیا میں ٹیکنالوجی کے حساب سے ہی ہے تو اگر آپ کا یہی ہے تو دیکھ ہم جب تحریک میں دیکھتے ہیں تو قوموں کو زوال صرف اسی وقت آیا جب وہ ٹیکنالوجی کے عروج پہ تھے ان کو شکست انہوں نے دی ہے مسلمانوں کو دیکھ لے رومن امپائر آم کر دیا مسلمان جب ٹیکنالوجی کے عروج پہ تھے انگلس میں سب صاحب نے تو انہوں نے دے دی تو یہاں یہ اس بات کی رابطہ ایک تو پہلے, پہلے سوال اور سوال سوال تقوینی ارادے کا لی بھی بتا دے کہ یہ آج کا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کا یہ تقوینی ارادہ ہو گیا نبی تو نہیں ہے لی. جی آ, پہلے سوال کے میں یاد کروں گا کہ دیکھیے تجریج رسول نے نہیں کی اللہ نے کی تو بھی ہمارے لیے رہنمائی ہے اس میں اللہ نے کیوں کی ہے اور قرآن میں اللہ نے اب دیکھیں نا جو احکام کے دارے میں مسلم دکھے احکام میں بہت سے آپ کو قرآن میں وہ احکام بھی ملیں گی جو اس وقت منسوخ ہیں ہم اس پر عمل نہیں کرتے لیکن قرآن نے وہ ساتھ رکھے ہیں یہی سمجھانے کے لیے کہ اللہ بھی جب شریعت دیتا ہے اور سماج میں تبدیلی کی بات کرتا ہے تو اس میں یہ چیز محوز رکھتا ہے اور یہ بات کہ ہم نہیں کر سکتے یہ تو عجیب سی بات لگتی ہے ہماری تاریخ میں ہمیشہ افراد کی سطح پر آپ صوفیا جب افراد کی اصلاح کرتے رہے ہیں اب بھی کرتے <تصفح> ہیں تو ہمیشہ تدریج کو ملوز رکھتے ہیں اور جب معاشروں میں بھی ہمارے لوگ اب تو ہم بنے وہ معاشرے میں بیٹھ گئے نا اگر آپ دیکھیں کہ جب اسلام پھیلا تھا اور دوسرے معاشروں میں گیا تھا تو اس وقت انہوں نے المان نے کیا اسٹریٹجی اختیار کی تھی وہ تدریجی کی اختیار کی تھی اور اس کے بلکہ ہم بعض منفی اثرات دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں انہوں نے اس موقع پر ان کو موزوں نہیں بنایا ان کو ایکسیپٹ کر لیا بعد میں ہماری معاشرت کا حصہ بن گئی ہیں اور آج جی تو ہمیشہ اسلامی روایت کا اس تاریخ کا حصہ ایک بات ہے میں اگر پہلے سوالوں کا پورا کر لوں تو اس طرح تو ڈیٹریکٹ ہو جاؤں گا دوسری بات آپ جو آپ نے پوچھی کہ ٹیکنالوجی میں نے ٹیکنالوجی کی بات بالکل نہیں تھی میں نے دو گزارشات کی ایک تو کسی قوم کوئی قوم اخلاقی لحاظ سے اس جگہ پہ چلی جائے کہ جہاں وہ اللہ کی نظر میں مستحق ہو جائے اس بات کا کہ اس منصب سے اس کو معذور کر دیا جائے اور دوسری بات یہ کہ قوموں کے اندر ان کی قوت کو اور ان کا جو اس کی کچھ مادی طاقتیں بھی ہوتی ہیں قامی اتحاد ہے انصاف ہے عدل ہے ٹھیک ہے نا جبرنا ہونا ہے وہ آپ اب دیکھیں اپنے خدوم وغیرہ نے اس پر بات کی ہے کہ کیسے جو طاقتیں جو ہیں وہ اپنے داخلی جو ان کی قوت ہوتی ہے اس سے محروم ہو جاتی ہے ٹیکنالوجی تو ایک بالکل ثانوی چیز ہے قوم اگر اپنے اخلاقی وجود میں اور قوم اگر اپنی ان اجتماعی طاقتوں سے اور صلاحیتوں سے محروم ہو گئی ہے جو اس کو دنیا میں اس منصف پر تو پھر یہ ہوگا ٹیکنالوجی ایک سانوی چیز آخری بات آپ نے فرمایا تکوینی آر, تکوینی نہ ہمیں کیسے بار معلوم ہوگا ہمیں تو نہیں معلوم ہوگا اس لیے میں نے جب گزارش کی ہے کہ جب ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت آ مجھ پر وہی نہیں آ رہی آپ پر بھی نہیں آ رہی لیکن یہ بات ہمیں معلوم ہے اس وقت امت اس صورتحال سے دو چار ہے وہ خدا کے ایک تکوینی ارادے کے تحت ہوا ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے اس لیے کہ دیکھیں ذمہ دار نہیں غلط بات ہوگی اللہ میری بات ذرا سمجھیں یہ اللہ کا تکمینی فیصلہ ہے اور تکوینی فیصلہ اس نے کیوں کیا ہے اس لیے کہ ہم نے اپنا کردار بدل یہ فیصلہ ہو جانا ہی یہ بتا رہا ہے دیکھے نا اللہ نے وعدہ یہ کیا تھا کہ جب اللہ کسی قوم کو عزت سرفرازی دے دیتا ہے تو اس کے بعد وہ نہیں بدلتا حالات جب تک کہ قوم اپنے حالات نہ بدلے تو حالات بدلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنا کردار بدلا ہے اس پر خدا کا یہ فیصلہ نافذ ہو گیا یہ فیصلہ ہو گیا ہوا نہیں ہے ہمیں یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ بن بہت تو بالکل ٹھیک ہے بہت ہم کہہ رہے ہیں لیکن ایک تقوینی فیصلہ ہوا ہے اس تقوینی فیصلے کے تناظر میں ہم یہ کہیں کہ پہلے دور میں جب اللہ نے آپ کو عروج دیا تھا اور اس عروج کو قائم رکھنے کے لیے ایک ہدایت دی تھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جب آپ زوال کا شکار ہو چکے ہیں تو آج ہم اسی ہدایت کو لفظ اختیار کر لیں اور جو حالات میں تبدیلی آئی ہے ہمارے کردار میں تبدیلی آئی ہے خدا کے فیصلے میں تبدیلی آئی ہے اس کو نظر انداز کر دیں اور وہ طریقہ اختیار کر لیں اور فوراً وہ نتیجہ مل جائے گا یہ ٹھیک نہیں یہ بات بھائی ایک سے اسی جو ٹاپک چل رہا ہے ایک میں بات کرتا ہوں یہ جو تقریب کا آپ نے آج ایک نئی تشریح کی ہے تقویم یہ ہے صورت کا تو ہونا اس کو تو کوئی کسی قوم کے عمال ہونے سے نہیں روک سکتے نہ روک سکتے یہ جو آپ نے بالکل ایسا کیا ہے کہ عربی کی تاریخ میں یہ کا نیا معنی جو نے نہیں وہ تھوڑا تھوڑا تھوڑا پڑھنے کی ضرورت ہے تقوین ایک تقوین سے مراد ایک تو وہ چیزیں ہیں جو کائناتی نظم سے متعلق ہے جن سے ہمارے عمل دخل کا کوئی تعلق نہیں ہے انسانی سطح پر بھی جو بہت سے فیصلے ہوتے ہیں بہت سے کام ہوتے ہیں یہ ہماری دینی روایت کی مسلمہ اصطلاح ہے بہت سے کام ہیں جو تکوینی سطح پر ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے کسی اس کا شریعت کا یا اس کا دو دو دو دل دل دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہو چکے حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی حضرت یحییٰ علیہ صحت کی پیدائش ہوئی باندھ سے وہ بچے پیدے ہو گئی تکوینی نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ اسلامی نظام یا اسلام کو نافذ کرنا خالص انسانی سطح پر ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امار صاحب کا اشارہ یہ ہے اگر اگر میں ٹھیک ہوں تو یہ ضائع کر دیں کہ تکوینی عمر سے مراد اللہ تعالی کا ازر و نصر کا بنایا ہوا قانون ایک بہت میں یہ بھی شامل ہے کہ قوموں کا ایک حصہ آپ آسان میں کہیں کتاب ہدایت ہمارے پاس موجود ہے جو ہر مسئلے کو قروی طور پر اس کو ہولڈ کرتی ہے کنٹرول کرتی ہے اور انسٹرکشن دیتی ہے کہ آپ جس قدر ڈیویٹ کرتے جائیں گے اصل راہ سے جس قدر ڈیویٹ کرتے جائیں گے اس قدر آپ جو ہے وہ زوال کا اتاف کا اشکار یہ صحیح یہ بات آپ کی بہت دلست اس بات کے ضرور اعتراض ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہاں لوگ لوور کیٹیگری کے لوگ ایسا نہیں لے مین لے مین آپ دیکھا سب ماشاءاللہ سے بڑے سمجھدار ہیں اور بہت قابل احترام لوگ ہیں اس وقت جو اما کو جس کے بارے میں بحث آ رہی اس وقت اما نے کہیں بھی کسی مسلمانوں نے کہاں فرنٹ کھول کے خلاف وہ تو خود سپریس ہے ان کے لینڈ انہی کی اکوپائڈ ہوئی ہے ان پہ ٹھونسا جا رہا ہے تو ابھی آپ دیکھیں بحث اس طرح کریں تو کھولیں کہ نہ ان کے خلاف بھئی وہ ہم پہ چر دوڑے ہم ہم کیا کریں مسئلہ تو یہ ہے کہ وہاں کیسے رہتے ہمارے پاس جو حالات تو یہی ہے نا ہم کہاں نکلے ان کے خلاف میں نے تو اس تصور پہ بات کی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس وقت اس ساری صورتحال کا حل ایک ہے کہ آپ اٹھیں اور فرنٹ کھولیں فرنٹ وہاں کھول لے جہاں کھلا ہوا ہے ساتھ کھلا کھلا ہوا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں اگر وہ آ کے امریکہ اگر بیٹھتا ہے تو ہمیں فورن ہوتا ہے امیرکا اس سے کم حصے میں یہ پاس ہے پشاور کے پاس وہاں ہمیں کچھ نہیں ہو رہا وہاں ہم کہتے ہیں نہیں دیکھیں نا کراچی سے زیادہ دور ہے یا پشاہور میرے سے زیادہ دور ہے کیا فرق میں چیزیں کنفیوز ہو رہی ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم جہاد کر بھی سکتے ہیں کر بھی رہے ہیں اور نہ جہاد منسوخ ہوا ہے نہ جہاد کی ضرورت اور افادیت پہ ختم ہوئی ہے یہ سارے میں ہم مجبور ہیں کہ وہ کریں اس میں ہمیں کرنا ہے میں نے جس تصور پہ بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہیائے اسلام کے لیے میں پھر جہاں فرنٹ دوسروں نے کھولا ہے اور آپ دفاع میں لڑنے پر مجبور ہیں وہاں تو یہ تو ڈسکشن کا موزوں نہیں ہے اس کے موضوع یہ ہے کہ آپ ایسی حالات پیدا کریں کہ کوئی فرنٹ کھلے اور اسلام کے عالمی سطح پر جہاد احیاء کے لیے جہاد کا ایک راستہ جو ہے وہ پیدا ہو اور اسی سے امت کا جو عروج ہے وہ آٹومیٹیکلی ہو جائے گا میں اس تصور پر بات کر رہا ہوں کروں یہ پوری فلاسفی ہے آئیڈیالوجی ہے میں سمجھ گیا کہ حالات ایسے پیدا کریں کہ اس سے جہاد کا ایک فرنٹ کھلے اور اس کو ہم پہ تیار کا بہت دور جائے گا آپ جہاد کا لفظ ہے وضاحت کریں کہ آپ جہاد یہ جو مطلب استعمال کر رہے ہیں کہ اس کا تناظر کیا ہے یا اس کا حد وغیرہ کیا ہے دوسرا یہ کہ جہاد اور کتاب میں اگر فرق ہے وہ کیا ہے میں تو اس وقت جہاد کے کے معنی میں بول رہا ہوں اچھا کتاب کے معنی میں اور اسی کے گرد ساری بات جہاد کے جو باقی سارے شکلیں وہ تو یہاں سے رکھتے ہیں اسی طرح آپ نے کہا کہ تقرینی جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی سیل کو کہا تھا کہ آپ کے لیے فلسطین کی زمین لکھ دی گئی ہے جب اللہ نے لکھ دیا تھا اللہ نے کہا تھا لکھ دی ہے لیکن جا کے لڑ کے تمہیں فتح کرنا یہ کہا جو کرنی پڑے گی اچھا وہ تکوینی بھی نہیں ہے وہ جو آپ نے مثال دیا وہ تکوینی فیصلہ نہیں وہ تو ایک شری حکم تھا وہ ایک شریع حکم تھا کہ آپ اللہ نے تمہارے لیے یہ لکھ دیا اور تم پر لازم ہے کہ اس کو جا کے یہ اس کو تھوڑا سا ایک اور یہ جو آپ نے کہا کہ ہمارے سلف کے اندر یہ بڑی مشہور چلتی رہی ہے اگر آپ ایک دو ریفرنس بتا دیں تاکہ ہم جا کے آرام سے اسٹڈی بھی کریں بات بھی کریں گے میں تو یہ کبھی یہ مطلب ایک جنرل بھی تو آئی کچھ یہاں پہ ہمارا جو اردو کا مذہبی لٹریچر ہے استعمال تو بہت استعمال میں کوئی ہے لیکن تکوینی اس سینس میں کہ ساری امت اب اس انتظار میں بیٹھ جائے کہ اللہ نے اب فیصلہ کر لیا کہ تم لوگ دلیل ہو تو تم سوڑی آپ کی یہی پرسپشن یہ بالکل آپ کو نہیں ہوگا مجھے تو یہ بالکل ہے اور دیکھیے نا ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ یقینی طور پر ڈسکشن کی ضرورت ہوگی اس پر بحث بحث کی ضرورت ہے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بالکل کہہ رہے ہیں ہوگا مسئلہ یہ ہے کہ ایک اتنی بڑی بات جو ہے اس کے کوئی ریڈی ریفرنس تو دو تین ہونے چاہیے نا اس پہلے پہلے پہلے میری بات پہلے میری بات واضح ہو جائے نا پھر پتا چلے وہ بڑی ہے میں نے اب یہ کب کہا ہے کہ کیونکہ تکوینی سطح پر یہ فیصلہ ہو چکا ہے ہمیں جو زوال ہوا ہے وہ اللہ نے سدا کے طور پر ہم پر مسلط کی تقوین کا مطلب صرف یہ ہے نہیں یہی ہمارے جو اب آپ یہی بات تھی میں ریکارڈ میں نے کیا میں دوبارہ سنوا سکتا ہوں الفاظ دیکھ میں بہی تک نہیں بول رہا میرے الفاظ کی تعبیر میں اگر کوئی فرق ہو گیا تو مجھے اس کی وضاحت کہا گا ہم جس سوال کا شکار ہوئے ہیں وہ ہمارے کردار کے نتیجے میں اللہ نے ہم پر بطور سزا کے مسلط کیے ہیں یہ تکوین یہ تکوین اچھا اس صورتحال میں غلط تحریر ہوتی ہے ٹھیک ہے اللہ کی طرف غلط نہیں استعمال کر رہا لیکن میرا اپنا اس کا ہم لفظ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ مقصد لفظ پہ بیس کرنا نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ ہمیں جو کچھ ہماری صورتحال ہے یہ ہمارے کردار ہے ہمارے کردار کی پاداش ہے اور اللہ نے اپنے فیصلے کے طور پر ہم پر یہ مسلط کی ہے یہ بات ہے اور اس کے تناظر میں جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس صورتحال میں جب اتنی بڑی تبدیلی آ گئی اس صورتحال میں آپ وہ ایک نکاتی حل جو اس پہلے پیراڈائم میں دیا گیا تھا جو جس اپنی بہت سی شرارت کے ساتھ مشروط تھا یعنی وہاں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ تم پہلے دن یہ نہیں کہا گیا کہ تم اٹھو جہاد کرنا شروع کر دو اور یہ نتیجہ مل جائے گا نہیں ایک امت تیار کی گئی ہے مختلف فراحل سے گزری ہے اس امت نے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کیا ہے کہ وہ اس منصب کو اور ذمہ داری کو سنبھال لے اور اس کو اس کے نتیجے میں وعدے کے طور پر غلبہ اور اقتدار دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا اس کانٹیکس میں کہا گیا کہ یہ غلبہ اور اقتدار قائم رہے گا جب تک تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر جہاد کو چھوڑ نہیں دو اچھا اس باقی ساری بات کو چھوڑ دیں اور اتنی سی بات لے لیں وہاں سے اور اس کو آج کے دور میں اپلائی کریں کہ ہاں جی بھائی چونکہ جہاز چھوڑ دیا اس لیے ہو گیا اب جہاز شروع کر دو تو واپس مل جائے گا یہ اپلیکیشن میری بات کا فون سر امر جی اس کے اندر کانٹروڈکشن ہے انٹرنل کانٹروڈکشن ابھی ظاہر بھائی نے بھی جتنی آدھی ہے اپنا بیان کیا اور آپ نے بھی فرمایا کہ پورے قرآن کے اندر اور حدیث اور سنت کے جو بھی ذخیرہ ہے اس کے اندر کوئی مراحل وراحل نہیں ہے نا کوئی طریقہ جی نہیں یہ نہیں کہا جی ابھی آپ اسی کو ثابت کرنے کے لیے سٹرکچر ثابت کر رہے ہیں کہ ہم اس مرحلے پہ اب ہم اس مرحلے پہ جائیں گے پہ ہم یہ کر لیں گے اور فلاحے پہ ہم یہ کر لیں گے تو یہ انٹرنلی کانٹراڈکشن نہیں ہے دونوں کے اندر جی نے پہلے یہ کہی ہے مراحل نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں کہ بطور واقعے کے اس میں مراحل نہیں ہے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان مراحل کو اسی انہی مراحل سے گزرتے ہوئے آپ نے بھی ہر دور میں جد کرنی ہے تاہر صاحب نے یہ بات کی تھی کہ یہ پابندی ہم پر شریف دن نافذ کی مراحل تو بطور واقعے کی موجود ہے لیکن کیا آج ہم یہاں افغانستان میں ترکی میں لبنان میں انڈیا میں کہیں بھی جد کرنا چاہیں دین کے کے لیے تو ہم انہی مراحل سے لازمان گزر کر جائیں گے اور وہی اسٹریٹجی ہوگی وہی اس کے تفصیلات ہوں گی یعنی اقتدار تک پہنچنے کا جو ایک ریاست میں کہیں اگر سکسیس ماڈل ہو تو ضروری نہیں ہے کہ دوسری جگہ پر وہی امپلیمنٹ کرنا شرائط کا تقاضا ہے سر اور کے اقتدار پانچ نمازے ہیں نا ہمیں کہتا ہے چھ ہے سوال ایک ہے تو وہ ہے تو جب اس میں اگر بتایا ہوتا تو پھر یہ بحث ہی نہ ہوتی خود دس بارہ منٹ رہ گئے شکنی کے بعد تو یہی ہوتا ہے دس منٹ رہ گیا اگر یہ اجازت ہے رہتی ہے بعد میں ختم نہیں ہوگی لیکن تو یہ کا آپ کریں اصل میں وہ جو ہے نا آپ سے بھی میرا ایک بڑا میں بھی وہ آپ کی یقینی طور پر میرا نہیں خیال کی شاید کہنا چاہتے ہیں کہ جو کمیونکیٹ ہوا جو بھی سوال ہے سیٹ پہ بیٹھو گے اور بات سوال ہے آپ کی بات سے ہمیں جو بات کمیونکیٹ ہوئی جو کہ میرے لیے ذرا تھوڑی سی ڈسٹربنگ ہے وہ یہ ہے ہمارے لیے جو ہے جس کو بھی کیا ہمارے لیے سیرت کے واقعات سے شریعت عقل کرنے کا کوئی روایت موجود نہیں ہے ت... ترکیب نہیں ترتیب نہیں آپ نے لفظ اور استعمال کیا پہلے لفظ کا میرا نہیں تھا کہ آپ یہ کہنا چاہتے تھے میں اس کو صرف کلیئر اپ کرنے کے لیے یہ بات صاحب نے کہی میں حالانکہ مطلب اور کوئی نہیں ایک موٹی سی کتاب زاد الماعد جو ہے وہ مطلب مطلب ایسی ہے جو کہ بچے بچے نے پڑھی ہوئی ہے کچھ بھی نہیں ہے تو زاد الماعاد جو ہے وہ حضرت امام ابن قیم رحم اللہ نے پوری کتاب ہی صرف سیرت سے فکا ہی اخذ کیا ہے نا اور کچھ نہیں کیا اور پچھلے دو اسپیشلی ساٹھ ستر سال کے اندر مطلب عرب کے اندر باقاعدہ فیکلٹیز ہیں مطلب اب فکاؤ سیرہ پہ اتنا کام ہوا اردو میں بھی اب آ گئی ہیں کتابیں تو بالکل یہ کہنا کہ ہم سیرا جو ہے وہ ماخذ ہی نہیں ہے شریعت کا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہاں نہیں میں صرف اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہم سارے پیغمبروں کے پیچھے چلیں گے اور سارے پیغمبروں کی بات مانیں گے تو واقعی ایک آخری پیغمبر کی فریج جو ہے اس کو تو نظر انداز کر کے اور باقیوں کے پیچھے چلنے کی یہ صورت بیان کی جاتی ہے کہ جی ہم انہی کے پیچھے چلیں گے اور جبکہ ہم نور علیہ السلام کا کوئی کارنامہ ہمارے سامنے نہیں ہیں ان کو کوئی سیرت کا سلسلہ نہیں ہے بوز علیہ السلام کا نہیں ہے صالح علیہ السلام کا نہیں ہے سارے پیغمبروں کا نہیں ہے ایک اجتماعی طور پر اخلاقی طور پر اس قسم کی جو بات ہے وہ تو چلو ممکن ہے لیکن بہرحال یہ کہنا کہ نبی کن سر کی سیرت کا تو نام ہی نہ لیا جائے اور آپ کی شریعت کا نام ہی نہ لیا جائے اور یہ کہا جائے جی سارے پیغمبروں کی شریتوں پر چل کر ہی یہ جدوجہد کی جا سکتی ہے میرے خیال ہے یہ بھی کچھ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے اور یہ بات کہنا کہ کسی نے सही ہے یہ بھی صحیح ہے یہ بھی آپ یہ نہیں کہی ہے میں نے اس لیے پہلے ارد کہ شریعت کی بات نہیں ہو رہی شریعت رسول اللہ کی فائنل ہے میں نے شریعت میری بحث نہیں ہے نہیں نہیں شریعت شریعت سے مراد لیتے ہیں وہ قانونی احکام جن میں ہم رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات کے پابند ہیں اور جس کے آنے کے بعد پچھلے انبیاء کو جو احکام دیے گئے تھے وہ انبیاء کے ماننے والے مطلب یہ شریک کا سیدھا سا مسئلہ ہے شرائط سابقہ صرف وہی کی وہی ایکسپٹیبل ہے جس کو حضور حسن میں انڈورس بالکل صحیح ہے ٹھیک ہے نا آپ تو میری بات کر رہے ہیں بالکل شریف بات کے شرائ سابقہ ساری منسوخ ہیں اب آپ بات کریں گے تو صرف اور صرف سننے سے بات کریں گے بالکل صحیح ہے نہیں نہیں سننے سے بات کریں نہیں نہیں تو نہیں جو احکام اس لیے میں فرق کر رہا ہوں جو سکھی اور قانونی اور شریع احکام ہیں ان کا دائرہ بالکل مختلف ہے اور اس کا اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے انبیاء سے کسی بھی لحاظ سے آپ سے سیکھنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں اس کے اصول ہے نا تو بس وہ یہ فرق ہو گیا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پچھلے انبیاء سے آپ لے سکتے ہیں کچھ نہیں لے سکتے یہ اوپن ہینڈیڈ اوپن نہیں ہے میں نے پہلے کوالیفیکیشن لگائی کہ دو دائرے ہیں ایک وہ ہے جن میں ایک وہ ہے چیزیں لے سکتے ہیں جو رسول اللہ نے کہیں جی نہیں یہ مجھے اس سے اختلاف ہے وہ باتیں نہیں نہیں ایک دائرے میں ایک دائرے میں ہم صرف وہ چیزیں لے سکتے ہیں جو جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید اور تصدیق کی ہے اور اور جو آپ نے بطور شریعت کے ہمیں جن کا پابند کیا ہے اس کے علاوہ دائرہ حکمت عملی کا خاص طور پر آپ نے کسی معاشرے میں دین کا کام کرنے کے لیے حکمت عملی کیا اختیار کرنی ہے اور اپنے لیے ہدف کیا متعین کرنا ہے اس میں تمام امبیا ہمارے لیے اسوا ہے ہم دیکھیں گے کہ کن کن کی حالات میں ہم کھڑے ہیں اگر ہم ان حالات میں کھڑے ہیں جن میں حضرت یوسف کھڑے تھے تو ہم ان حالات سے رہنمائی لیں گے اگر ہم ان حالات اسی لیے ان کا کسی بیان کیا اگر ہم ان حالات میں جن میں سجیدہ مسیلام کھڑے تھے تو اس سے رہنمائی لیں گے اگر ان حالات میں کھڑے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ وسلم کھڑے تھے تو اس سے صرف اور صرف نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارتا میں, میں ہوا اگر ہم کہیں کہ سیرت سے ہمیں کوئی چیز اخذ نہیں کر سکتے آج اکامت دین کے جد و کرنے کے لیے وہاں سے ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی تو جائیں گے کدھر تو نہیں کر سکتے تو کسی نے نہیں کہا یہ بات یہ نہیں ہو رہی کہ اقز نہیں کر سکتے میں نے کہا کہ کچھ حالات ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن میں سرے سے اکامت دین کے آپ مخاطبی نہ ہوں آپ حضرت یوسف کی سیرت پر عمل کرنا ہے ہم اصل میرا خیال ہے جو تھوڑی سی کمیونیکیشن کا ایشو ہوا ہے نا اس بات میں وہ یہ ہے کہ جو آپ طریقہ کار اخذ کر رہے ہیں اس کی چھری حیثیت کیا یہ سوال ہے یہ سوال ہے اگر فرض کر لیں ایک آدمی چھ اسٹیپ ماڈل بتائے تو کیا میں بھی پابند ہوں کہ ان کے چونکہ انہوں نے سیرت کا نام دے دیا ہے اس کو تو میں پابند ہوں بالکل صحیح طرح جیسے کہ ایک حدیث میں بات لکھ ہو کہ یہ نماز پڑھو یا یہ کام کرو یا وضو کرو انہوں نے کہا بھی نہیں کہ فرض ہے تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ وہ اتحادی کیے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے کہا کہ فرض ہے میں نے تو نہیں کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہیں کہہ رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فرض ہے میں نے کب کہا میں کہہ رہا ہوں کیا اس کو فرض کہا جا سکتا ہے جی نہیں کہا جا سکتا ہوں کہ میرا موقف سیرت النبی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا ہی موقع سیرت النبی ہے اگر آپ سرو تو نبی کو چھوڑ دیں باقد اپنا اور کہاں سے دیں گے خاص معاملے میں کہا گیا پوری آتا پڑے پتا چلے وہی ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں نہیں کبھی میں یہ جو میری یہ ہے کہ یہ جو باریکیاں ہیں نا इनको जरा हम पोस्टपन कर दें और एक इनका मतलब नाम